یا اہل قرآن حضور نے فرمایا ہے قرآن والوں لا وسعد القرآن قرآن کو سخیا نہ بنا لینا ایک ذہنی سہارا ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے چالیس من سونا ہم نے لگا دیا ہے اس قرآن کو تاروں سے لکھنے پر معلوم ہے آپ کو لکھا ہوا ہے ہمارے ہاں ایوبی دور کی یادگار لاہور میں جو اسمبلی چیمبر کے باہر جو ہے آئیے دیکھ لیجیے میں نے تو آج نہیں دیکھا مجھے تو یہ قرآن بہت اچھا لگتا ہے اپنا جامع جم سے یہ میرا جامع سفار اچھا ہے بشر کے اس قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہو ذہنی اور قلبی اور روحانی بہرحال قرآن مجید کے حابل بنائے گئے تھے اس لیے کہ قابو تک پہنچاؤ ثم لم يحملوها انہوں نے نہیں اٹھایا کمسل الحمار ان گدھوں کے معنی میں یہ میں روسارا جو کتابوں کا بوجھ پھول اٹھائے پھر رہا نقال مات ماتے فلاتم بھی لکھ دیجیے آپ پیڈیا بریٹانی کا پورا رکھ دے گا دیکھو کیا فائدہ اسے مسل القومی نظین کس ضمے آیات اللہ مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا بے صاحب بہت بری ہے اب یہ جھٹلانا میں پہلے واضح کر چکا ہوں سورہ واقعہ پہنچے ہوئے یہ جھٹلانا ہے یہ ہمارا قرآن کو جھٹلا رہے ہم اپنے عمل سے ایک سخت آپ پوچھے گا آپ قرآن کو اللہ کا کتاب مان لیا میں مانتا ہوں آپ نے کبھی پڑھا اس کو آپ سات سمندر کا سفر پار کر کے یہاں ایم بی اے کرنے تشریف لے آئے امیرکا میں بی اے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کوئی جنت کی کوئی سیٹ ہے کیا ہے قرآن آپ نے نہیں پڑھا تو کیسا ایبان ہے آپ کا قرآن پڑھ کیا جواب دیں تقسیم کر رہے ہیں اپنے عمل سے بے سا مسل قومی نظیر کس زبو میں آیا تو اللہ و اللہ اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی تو ہدایت نہیں دیتا اللہ کی ہدایت ایسی گھٹیا سے تو نہیں ہے اتنی حقیر تو شہر اب دیکھیے چار یہ یہاں پر بھی چار چار جمع تین کی تقسیم ہے چار آیتیں پوری ہو گئی تھی حضور کی بے سب دو ہو گئی ہیں امیدین نیوکلس ہے, ہے آخری سب الیکٹرانس ہیں اس کے چاروں طرف یہ ملٹی نیشنل امت ہے ملٹی نیشنل فرم تو آپ کو معلوم ملٹی نیشنل جبکہ سابق جو امت تھی بنی اسرائیل وہ یونی یونیریشیل ایک نسل کی یونی یونیریشیل یونی نیشنل یہ ملٹی ریشیل ملٹی نیشنل ہندی بھی فارسی بھی ایرانی بھی ترک بھی چینی بھی اب خود دنیا کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قوم رہ گئی ہو کوئی نسل رہ گئی ہو جس میں کچھ نہ کچھ مسلمان موجود نہ ہو اور دوسری بات یہ کہ حضور کا بنیادی کیا ہے اعلیٰ اعلی دعوت اعلی تربیت جس سے کہ مردان کار تیار کیے جو جہاد اور قتال کریں گے وہ ہے قرآن اب آگے چار آیتوں میں اس وہ جو طرز عمل ہمارا ہو گیا اس کی تصویر دکھائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے طرز عمل میں. مسلزین قبل اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے جو آیات الہیا سے رشتہ ٹوٹے گا تو سہارا کیا چیز رہ جائے گی ہم تو اللہ کے چہیتے لڑ لیں ہمیں تو جہنم میں کوئی جھونک نہیں سکتا جھونکے گا بھی تو دوسروں کی آنکھ میں دھول جھوکنے کے لیے چند دن کے لیے ہمیں بھی ڈال کے فوراً نکال دیں اللہ کو بھی چوری کرنی ہے خیاانت کرنی ہے ہمارے لیے کرنی ہے. اور ہم جیسے بھی کچھ ہیں جو بھی کچھ ہیں گانی ہے شرابی ہے جو بھی کچھ ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں جب تیرے محبوب کی امت میں ہے سیلویشن از گارنٹی شفاف تو ملنی ہی ملنی ہے بہت زیادہ کردہ ہے تو کسی بزرگ کی مزاج پہ دیکھے بھی چڑھا یہ ہے وہ سارا معاملہ یہ ہے وہ امانی یہ ہے وہ من گھڑت خیالات یہ ہے وہ وشفل تھنکنگ سے جو عقیدوں کی شکل بن جاتی ہے جس کی وجہ سے عمل سے مجھے اقبال نے کہا کہ پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا خدا فریبی کے خود فریبی عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانا وہ تقدیر کی بجائے آپ یہاں یہ عقائد جوڑ لیجئے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے بے وقوف ہوگا جو عمل کرے رشوت نہ لے کرائے بچوں کو بے ہے ہے پاگل ہے انضام تم انیا بن دون اناس کہہ دی نبی اے وہ لوگ جو یہودی ہو گئے ہو اگر تمہارا واقعی گبان ہے تو تم اللہ کے دوست اور اللہ تمہارا دوست ہے انظام تم اردو میں بھی بولتے ہیں خیال خام کے لیے بڑا غوم ہو گیا اسے انضام تم اگر تمہیں یہ خیال خام لاحق ہو گیا ہے, تم ہے اولیا بن دون الناس تمن مو کا انکن تو یہ سورہ بقرہ میں آ چکا مضمون اگر ایسے واقعی خیال ہے تو تم موت کی تمنا کر دی دوست سے ملنے کی آرزو ہوتی ہے یا ہجر کی مثال چاہیے یا ہجر چاہیے ولا یا تمنا اب ادم یہ ہرگز تمنا نہیں کر سکتے موت کی. کیوں بس اس کے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں انہیں معلوم ہے ہم نے کیا کرتوت آگے بھیجے بال انسان اور صحیح بسیرا انسان کو خود معلوم ہے کہ میں کیا کچھ بھیج چکا ہوں کیا کیا کمائیاں کی ہیں کیا کیا حرام خوریاں کی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تو آگے بھیجے ہوئے ہیں و اللہ علیم بزبا عالمی اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے کلبین سے کہہ دیجیے ان موت الزی تفیر المین ہوافی کو وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات خود فرما لے گی تم بھاگتے رہو اتنا رو ملا ہوں وہ کھڑی ہوگی سامنے سما تو رب دون آئلا عالم غیب اور پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو غیب اور شہادہ سب کا جاننے والا جو تمہارے سامنے ہے اس کا بھی جو تمہارے پیچھے اس کا بھی جو بحثیتیں نو انسانی تمہارے لیے کھول دیا گیا اس کا بھی اور جو تمہارے غیب میں رکھ دیا گیا اس کا بھی فلبے ہوم باکل تم تاملون پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے یہ دوسرا حصہ ہو گیا چار آیات کا وہ یا کہ جو کتاب محمد رسول دے کر گئے ہیں کد ترک اور جس کے لیے حکم دے کر گئے تھے کہ اب تمہارے ذمہ ہے میرے کندھے پر سے یہ بوجھ اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے اراحل بلب تو اند و نقت بلبتا و دہتا و نساتا انشد انخت بلک تر رسالتا و بیتل امانتا و کشف تل ہومتا یہ ترقیاں لی ہے اس کے بعد اللہ بشد اللہ بشد پہلا تم بھی گواہ رہے ہیں یہ مان رہے ہیں اور پھر باہ سائز اف ریلیف میرے کندھے پر جو بوجھ تھا اناسن الفی علیہ کا کالم سکیلا کلی آج ہم نے پڑھنی ہے آج وہ بوجھ میرے کندھے سے اتر گیا لیکن تمہارے کندھوں پر آ گیا مجھے تو صرف امی تک یہ فرض براہ راست انجام دینا تھا تمہیں پوری نور انسانی تک انجام دینا ہے اے ہیوے برن اس کے لیے یہ ہے دوسرا حصہ چار آیات کا تیسرے حصے میں اس قرآن کی تعلیم عام تعلیم بالغان کا جو نظام قائم کیا گیا اس کا ذکر ہے جمعہ کیا ہے اصل میں اب رہ گئی رسم ازا روحے بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی یہ جمعہ کیا ہے یہ ہزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے کمیونسٹوں کو بھی ایجاد کرنے پڑے تھے ہفتے وار اجتماع ہفتے وار اجتماع سرکل سرکلس اس لیے انقلابی کارکن کے ذہن میں جب تک اس کا نظریہ تازہ نہ رہے وہ قربانی کیسے دے گا قربانی تو ہر لحظہ آئے گی ہر آن آئے گی قدم قدم پر آئے گی لہذا اس نظریے کا نصب العین کا اپنے مقصد کا شعور بالکل کنسس لیول کے اوپر مستحضر رہنا چاہیے لہذا استباعات اب زہر کی نماز کی بجائے جمعہ وہاں چار یا دو کر دیے دو کی جگہ خطبہ خطبہ کس لیے تعلیم قرآن تعلیم بالغان لاحر ہم کالیز نہیں تھے کتابیں نہیں تھیں پریس نہیں تھے چھاپے خانے نہیں تھے آڈیوز نہیں تھے ویڈیوز نہیں تھے کچھ بھی تو نہیں تھا لیکن ایک نظام ہے ہفتے میں ایک دن ایسا نکال لو اگرچہ پورا دن نہیں چاہیے یوم سب کی طرح نہیں ہے نہاؤ دھو اچھے کپڑے پہنو خوشبو لگاؤ آؤ مسجد میں چل کر پہلی گھڑی میں آ جاؤ گے تو اتنا ثواب ہوگا جتنا کہ ایک اونٹ کی قربانی کا ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہوا بچپن میں سات آٹھ در قریب مسجدوں کے اندر ہوجو ہوتے تھے کون کہتے تھے گاؤں سے اس گاؤں میں جمعہ ہوتا نہیں تھا اب تو ایک خاص مسلک ہمارے ہاں جو آیا اہل حدیث حضرات کا انہوں نے چار آدمیوں پہ بھی جمعہ کھڑا کر دیا تو اب خام خا کو جائے گا کوئی آدمی شہر کے اندر پہلے تو یہ تھا کہ جو مسئلے نہ ہو جو شہر نہ ہو جس کے اندر کے کوئی حکومت کا ایک بڑا افسر نہ رہتا ہو تو اس کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا پایا ان مسئلوں کو چھوڑ دیجئے آئیے جمع ہوئیے کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑے ہو کر وہی عمل کرے یتلو علیہم ہم ویذکیہم ویعلمہم ہی والحکمہ تاکہ یہ پروسس اب اب ہو جائے امت کے اندر اس لیے جمعے کی یہ اہمیت ہے کہ فرمایا گیا کہ تین جمعے بھی چھوڑ دو گے بغیر عزر کے لقت مند اللہ علیہ کل اس شخص سے ایسے شخص کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ بور کر دیتا لیکن بات یہ ہے کہ وہ ساری حکمت ختم وہ مقصد ختم نہ وہ مقصد ہے رہ گئی رسم ازاروہ ہے بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلسین غزالی د رہی جمع ہے پھر بھی کھڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی اب بھی جو اہتمام ہوتا ہے جمعہ کے لیے ہی صحیح لیکن بتا رہے ہیں کہ کتنی بڑی عظیم عمارت تھی بس اب ترجمہ کر لیجیے وقت بہت کم ہے جو اس کا رب ہے انہوں نے بیان دیا یادی ذکر اے ایمان والو جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن یعنی جمعہ کی نماز کے لیے تو لبکوں اور گڑ و ہر طرح کے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف اور چھوڑ دو کاروبار اور یہاں ذکر سے مراد نماز تو ذکر ہے ہی اصل میں خوش پا رہے ظاہم خیر القمالم یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو فیضہ خدیتی سلاد وفن تشروف الغد وقت اللہ یہودیوں کا جو یوم سبت والی وہ سختی نہیں ہے صبح کا زیادہ وقت تو مطلوب ہے کہ لگے اس کام میں لیکن جمعہ کے بعد پھر آپ جائیں کہ کام میں لگے یہی میں نے کہا تھا نواز شریف صاحب سے کہ آپ کو جمعے کی آدھی کر دی ہے تو بعد کی چھٹی کیجئے پہلے کی چھٹی کیجئے بعد میں لوگوں کو لوگوں کو دفتر بلا دیجیے کام کرائیے ان سے قرآن کے مطابق تو وہ ہوگا جب نماز ادا ہو چکے اب تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو اب تمام انفق اللہ بس کر اللہ کثیر اللہ اللہ کم تو فرون اور اللہ کو یاد کرو کثرت سے تاکہ تم فلا پاؤ وحدہ رہو تجارت ربین تھی یہ بھی کمزوری آ جو مسلمانوں کے اندر ایک پیدا ہوئی تھی اس کا اکرم اشارہ کر دیا گیا اس صورت میں بھی جب انہوں نے دیکھا کوئی تجارت کا معاملہ یا کوئی اور کھیل کود انفقو لئے ہاں تو خاص مناسبین جو تھے وہ دوڑ کے چلے جاتے تھے وہ ترقو کا قائم اور آپ کو چھوڑ جاتے تھے کھڑے ہوئے اور اس لیے کہ عام خیال یہ ہے کہ عام طور پر پہلے جو ہے خطبہ جیسے عیدین میں بعد میں ہوتا ہے ایسے ہی جمعہ کا خطبہ بھی بعد میں ہوتا ہے سمجھا نے نماز تو ہوگئی چلو فرمایا نہیں کل ما ان اللہ خیر من اللہ تجارت ان سے کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے اس کھیل کود سے بھی تجارت سے بھی وہ اللہ و خیر اور اللہ بہترین پتہ کرنے والا ہے بارک اللہ علی ولاقران عظیم و نفاانی ویات ولایات وزقی حکیم